سلمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بےگنا کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راپاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے